دربیل دین خوف شروع الا ربیم لئی سلحم لئی سلح ولیوں ولا شفیع الہم یتقو اور اے محمد تم اس علم وہی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا زی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے شاید کہ اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں ایسے مدھوش ہیں کہ انہیں نہ موت کی فکر ہے نہ یہ خیال ہے کہ کبھی ہمیں اپنے خدا کو بھی منہ دکھانا ہے ان پر تو یہ نصیحت ہرگز کارگر نہ ہوگی اور اسی طرح ان لوگوں پر بھی اس کا کچھ اثر نہ ہوگا جو اس بے بنیاد بھروسے پر جی رہے ہیں کہ دنیا میں ہم جو چاہیں کر گزریں آخرت میں ہمارا بال تک پیکا نہ ہوگا کیونکہ ہم فلاں کے دامن گرفتا ہیں یا فلاں ہماری سفارش کر دے گا یا فلاں ہمارے لیے کفارہ بن چکا ہے لہذا ایسے لوگوں کو چھوڑ کر تم اپنا روئے سخن ان لوگوں کی طرف رکھو جو خدا کے سامنے حاضری کا بھی اندیشہ رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ جھوٹے بھروسوں پر پھولے ہوئے بھی نہ ہوں اس نصیحت کا اثر صرف ایسے ہی لوگوں پر ہو سکتا ہے اور انہی کے درست ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے وَلَا تطرد مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فتطردهم, فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھیکو ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو قریش کے بڑے بڑے سرداروں اور کھاتے پیتے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر من جملہ اور اعتراضات کے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ کے گرد و پیش ہماری قوم کے غلام موالی اور ادنا طبقے کے لوگ جمع ہو گئے ہیں. اتارا دیا کرتے تھے کہ اس شخص کو ساتھی بھی کیسے کیسے معزز لوگ ملے ہیں بلال عمار سہیب اور خباب رضی اللہ عما بس یہی لوگ اللہ کو ہمارے درمیان ایسے ملے کہ جن کو برگزیدہ کیا جا سکتا تھا پھر وہ ان ایمان لانے والوں کی خستہ حالی کا مذاق اڑانے پر ہی اکتفا نہ کرتے تھے بلکہ ان میں سے جس جس سے کبھی پہلے کوئی اخلاقی کمزوری ظاہر ہوئی تھی اس پر بھی حرف گیریاں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں جو کل تک یہ تھا اور فلاں جس نے یہ کیا تھا آج وہ بھی اس برگزیدہ گروہ میں شامل ہے انہی باتوں کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے یعنی ہر شخص اپنے عیب و ثواب کا ذمہ دار آپ ہی ہے ان مسلمان ہونے والوں میں سے کسی شخص کی جواب دہی کے لیے تم کھڑے نہ ہوگے اور نہ تمہاری جواب دہی کے لیے ان میں سے کوئی کھڑا ہوگا تمہارے حصے کی کوئی نیکی یہ تم سے چھین نہیں سکتے اور اپنے حصے کی کوئی بدی تم پر ڈال نہیں سکتے پھر جب یہ محض طالب حق بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو آخر تم کیوں انہیں اپنے سے دور پھیکو وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا اَهَا أُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَقُولُوا اللہ, من اللہ بأعلم دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے باز کو باز کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے یعنی غریبوں اور مفلسوں اور ایسے لوگوں کو جو سوسائٹی میں ادنا حیثیت رکھتے ہیں سب سے پہلے ایمان کی توفیق دے کر ہم نے دولت اور عزت کا گھمن رکھنے والے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا وہ عید مین تین منالت بب نف ستب رب کل نف سر رحمت مجہ ل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 پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے جو لوگ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان میں بکثرت ایسے بھی تھے جن سے زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گنا ہو چکے تھے اب اسلام قبول کرنے کے بعد اگرچہ ان کی زندگیاں بالکل بدل گئی تھیں لیکن مخالفین اسلام ان کو سابق زندگی کے عیوب اور افعال کے تانے دیتے تھے اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو تسلی دو انہیں بتاؤ کہ جو شخص توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے اس کے پچھلے قصوروں پر گرفت کرنے کا طریقہ اللہ کے ہاں نہیں ہے نفصلُ سَبِيلُ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے اس طرح کا اشارہ اس پورے سلسلے تقریر کی طرف ہے جو چوتھے رکوع کی سائز سے شروع ہوا تھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ ایسی صاف اور سریح دلیلوں اور نشانیوں کے بعد بھی جو لوگ اپنے کفر و انکار پر اسرار ہی کیے چلے جائیں ان کا مجرب ہونا بالکل غیر مشتبہ طور پر ثابت ہوا جاتا ہے اور یہ حقیقت بالکل آئینے کی طرح نمایاں ہوئی جاتی ہے کہ دراصل یہ لوگ زلالت پسندی کی بنا پر یہ راہ چل رہے ہیں نہ اس بنا پر کہ رائے حق کے دلائل واضح نہیں ہیں یا یہ کہ کچھ دلیلیں ان کی اس گمراہی کے حق بھی موجود ہیں